آیت الکرسی اور حجامہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حجامہ کراتے وقت آیت الکرسی پڑھی تو اس کو حجامہ کرانے کا مکمل فائدہ حاصل ہوگا